کتنے ساتھی پہنچائیں گے محمد رسول ال کریم آواز آ رہی ہے نحمدون صلی اللہ رسول کریم بعض آواز آ رہی ہے ماشاء کتنا رہ گیا جی بیس منٹ اٹھارہ منٹ رہ دور سے پٹ کریں جی اللہ واسطے محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم خلق علیہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت براہ راست دس چیزیں ہیں نماز وغیرہ زکوٰۃ ذکر تلاوت کتنے چھ احتکا مراقبہ اور یہ آٹھ ہو گئے دوا ہو گئے نو اور خدمت خلق جہاد اور خدمت خلق ہو گیا خدمت خلق بلا معاوضہ جائے تدیش کرتے آدمی بلا معاوضہ کسی کا کام کیا بلا معاوضہ دم کیا کسی کا بلا معاوضہ تعویذ کیا بلا معاوضہ اور بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے سب سے اس نے لگنا ہے اس میں ہے کیونکہ بشر کی ضروریات ہیں تو ایک عبادت یہ عبادت تھی کون سی جی؟ پہلی بلا واسطہ عبادت بلا واسطہ تھی ڈائریکٹ عبادت تو اپنے آپ کو زیادہ سے فارغ کرنا ہے ڈائریکٹ عبادت میں لگنے کے لیے عبادت بلا واسطہ میں بشیر کی بشیر ضروریات ہیں اس کی جان کو بھی باقی رکھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے جو کام کرے گا وہ عبادت بالواسطہ واسطہ ہوگی انڈائریکٹ عبادت ہوگی تو اس بے اس کا بھی نیت طریقہ ساری باتیں ٹھیک ہوں تو اس کا بھی سواد ہے لیکن عبادت بلاوسہ کی ذرا سواد نہیں ہے تو بغیر جو آئے اتقاف میں ہم جو آئے براہ راست بھارت والے عمل میں آئے ہوئے ہیں فرمائے سب سے پہلے تو شیطان جو ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے نیکی کی طرف آنے صرف آنے کے راستے میں بیٹھتا آنے نہیں دیتا آدمی نکلنے نہیں دیتا نکلتا ہے آدمی پھر صحیح چلنے نہیں دیتا صحیح چلتا ہے پھر صحیح سنبھالنے نہیں دیتا نکل کر تو ہم آ گئے اب یہاں دوسری بات یہ ہے وہ صحیح چلنے کرے گی کہ ہمارا یہ وقت صحیح استعمال ہو احتکاب کا سب سے زیادہ سواب اس کو ہوگا فائدہ اس کو ہوگا جو اجتماعی اعمال میں لگنے کے بعد جو ہمارے اجتماعی اعمال ہوں یہاں بیان ہو رہا ہو یا ایک خرابی پڑی جاتی ہے اجتماعی اعمال کے بعد پھر جو ہے تو آدمی کسی سے ملے میں لائے نہیں آپس میں ساتھیوں سے کسی سے ملے میں نہیں پھر اپنی انفرادی عبادت میں لگے ذکر میں اطلاوت میں یا کتابیں ہم یہاں رکھتے ہیں سلسلہ کی ان کے مطالعے میں اور اگر آدمی یہاں وقت بات چیت کرنے میں مجلسیں کرنے میں گزارے گا تو احتکاب میں جب نکل گیا کر بیٹھ گیا سواب تو اس کا احتکاب کا شروع ہو گیا لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوگا کہ اس سے آدمی بن جاتا اس کی روحانی ترقی ہو جاتی اس کو پورا فائدہ ہو جاتا وہ بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو نکلنے کے بعد محنت اور پرہیز دو باتوں کے خود محنت کرے گا اور پرہیز کرے گا کہ اجتماعی عمال کے علاوہ جب آدمی اکیلا ہو جائے تو اب میلسر کرنا اس کو چھوڑ کر اب آدمی ہے تو اپنی انفرادی عبادت میں لگے گا ذکر کرلاوت اور جو یہاں اجتماعی کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کا آپ کو آدمی کچھ دینی باتیں پوچھنا چاہتا ہے کہ اس کے لیے تین چار ساتھیوں کو ہم بتا دیا کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا کریں کوئی مشورہ کرنا ہے کچھ دینی باتیں پوچھنی ہیں تو بتا دیتے ہیں جی جن کے بزلا صاحب سے پوچھ لیا کریں اور کون کون ساتھی پورے سکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں میں موجود نہ ہوں افطاف صاحب سے پوچھ لیا کرے بجلا صاحب سے پوچھ لیا کرے کوئی مشورہ کرنا ہو کوئی پوچھنا ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں پھر مزید کسی کے پوچھنے کی ضرورت ہوئی تو یہ آپ کو بتا دیں. دیں گے کوئی بھی مسئلہ ہوا تو ہمارے لمحے کرام جو آئے گا ان سے پوچھتے ہیں آپ کو بتا دیں گے بزرائی طور سے باتیں نہیں تو دو ساتھی سے پوچھا کریں مشورہ ہی نہیں تو صحیح کیا کریں تو بزلا صاحب کھڑے ہو جائے گی صاحب کھڑے ہو جائیں گے ماشاءاللہ بیٹھے نہیں جی. اور خوب محنت کریں اس کو سونے میں اتنی کمی نہ کرے سونا چھ گھنٹے سات گھنٹے کسی قریب آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے آٹھ گھنٹے یہ پورا کیا کرے ایک دفعہ ساتھی آیا تھا تو اس نے اپنی مرضی سے سونا چھوڑ دیا اور تین کے چار ختم کیے ڈاکٹر سیاح سال کا بڑا جی قریبی دوست تھا سارا اہتمام اپنی مرضی سے چلتا رہا تو جاتے ہوئے دماغ میں مریض ہو گئے اس کا دماغ میں مریض ہونا اپنی مرضی کی ترتیب کی وجہ سے ہوا تھا اگر وہ تو اس لیے آٹھ گھنٹے سات گھنٹے یا کم از کم چھ گھنٹے اس نیند میں کمی نہیں کرنی ہے نیند کے بارے میں کیا بات غلط کیجیے سر نیند کے بارے میں کیا بات غلط کی چھ سے کم نہ کریں سات گھنٹے بعد آدمی کو چھ گھنٹے ضرورت ہوتی ہے بعد کی سات بعد کی آٹھ گھنٹے بھی ضرورت ہوتی ہے امام غازی رحمتہ اللہ علیہ نے کھانے کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ایک بار کھائیں دو بار دن رات کھائیں ایک بار کھائیں لیکن نیند کے بارے میں لکھا ہے کہ آٹھ گھنٹے کریں جو بزرگ چار گھنٹے پانچ گھنٹے گھنٹے نیند والے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے کبھی ان کا تجربہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جگہ پر پہنچے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس خاص طور سے پہلے بزرگوں میں کم کھانے کا رواج تھا اس سے وجن ہلکا ہوتا تھا اور بدن ہلکا ہونے کی وجہ سے کم نیند تو کر سکتے ہم لوگ کھاتے ہیں خوب پیٹ بھر کے بلکہ کلوتا گلو کرتے ہیں تو بدن ہوتے ہیں بھاری موٹے تو اس لیے اس کو تھوڑا سونا ہے اس سے ہم لوگوں کے کا کام پر نہیں چلتے ہے تکلیف ہو جاتی ہے بیمار رہتے ہیں ان شاء اللہ دو, دو ختم ہے اس میں کھڑوں نہیں کی مت کریں اس میں سستی نہ کریں ٹھیک ہے اور یہاں مقامی کوئی طلباء یا مقامی پروفیسر صاحبان کے بچے آ رہے آ آئے ہیں تو آپ اس شرط سے پیار سے سر, سر پر ہاتھ پھیریں گے یا کوئی بات ان سے کریں گے لیکن یہاں پشاور کی تہذیب میں بغیر گاڑی والے اور نومروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے کو کرنے سے لوگ غلط, غلط مدد مطلب سمجھتے ہیں پچھلے سال کے احتجاج میں شکایت ہو گئی تھی ایک اتقاف. تو اس لیے ایسے پرہیز کریں ٹھیک ہے نا